لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يخده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم مشر العمر محدت اکل محدت تم بدا اک البداطم بلال مصنف امام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باب و شفاعت کا باب شفات کہتے ہیں سفارش کو شفاعت سفارش یعنی دونوں قریب نطف بھی اور مانا بھی عربی میں شفات کہتے ہیں شفا سے لیا گیا ہے وطر اور شفا الوطر و پتر کہتے ہیں اکیلے کو اور دو آدمی ہو یا دو چیز ہو اس کو کہتے ہیں شفا حقیقت میں ایک آدمی کی کسی کی ضرورت ہو کسی ایک آدمی کی تو کسی کو مددگار ڈھونڈ لے اپنی اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے تو گو ایک دوسرا آدمی اس کے ساتھ مل گیا جوڑے ہو گئے اکیلا تھا جوڑا بن گیا اس کے بعد دو چار دس جتنے بھی آئیں گے سب سفارشی ہوں گے اس وجہ سے کہ وہ اس کے ساتھ اس کی اپنی آوازیں ان کی اس کی آواز میں انہوں نے ملا دی یہ کہتے ہیں سفارش سفارش اسی کو کہتے ہیں اور سفارش ہوتی ہے ہر اس شخص سے جو جس کے پاس سفارش دی جائے لے کر جاتے ہیں اس پر کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہوتا ہے یا تو بیٹا ہو تو بیٹا باپ کی رعایت کرتا ہے بیوی ہو تو بہرحال مرض اندر تو رہتا ہی ہے یا تو آدمی ایسے آدمی سے سفارش لیتا ہے جس کا کچھ نہ کچھ احترام کم از کم یا اثر اس شخص کے پاس ہو جس سے جس کے پاس سفارت لے کے جاتے ہیں یہ <تصفيق> باپ جو ہے اس باپ میں بھی امت کو بڑی غلطی لگی اور امت میں گمراہی آئی اور یہ چیز پرانے زمانے میں بھی رہی ہے جاہلیت کے زمانے میں بھی رہی ہے اور تمام انبیاء کی قوموں میں یہ اس موضوع کو سمجھنے میں غلطی رہی یہ سمجھتے رہے کہ جو بڑے بزرگ ہیں وہ ہماری اللہ کے یہاں سفارت کریں گے اللہ تعالیٰ کے جا کر کے ہماری سفارت کر دیں گے ہمیں جہنم میں جانے سے بچا لیں گے ہمیں اپنے گناہوں کو معاف کرانے میں ان سے مدد ملے گی یہ ہے سفارت کا یہ موضوع پرانے زمانے سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر کے جتنے بھی اقوام ہیں کلام پاک میں ان کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ ہر ایک نے اس طرح کی کا عزر یا اس طرح کی ایک تمنا و آرزو رکھی ہمارے یہ ولی بزرگ یا جو جن کو ہم اپنا بڑا مانتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں ان کو پوجتے ہیں یہ ہماری سفارش اللہ کے یہاں کریں گے اسی موضوع کو آپ دیکھ لیجئے آج کل واضح طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیر پیر جیلانی صاحب ہیں یا کوئی بھی پیر جس کو مانتے ہیں ولی ہیں یہ ہمارے اللہ کے یہاں سفارش کریں گے یہ بات کھل کر کے اسی لفظ میں کہتے ہیں جس طرح جاہلیت اور گمراہی کے زمانے میں کو قریش یا پرانے قوموں کے کافر لوگ کہا کرتے تھے اب یہ سوچنا ہے کہ کی کیا یہ چیز شرعی ہے یہ بات کہنا صحیح ہے اللہ کی ہاں سفارش یہ لوگ کریں گے یہ چیز ایک غیبی ہے اور غیب کی چیز ہر ایک کو کہنے کا حق نہیں ہے صرف وہی اس شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالی غیب کی چیز بتائی ہو کہاں سے آپ ڈھونڈ کے لائے کہ کی کیا اللہ تعالی نے کسی نبی کو کہا ہے نبی جو قوم میں سب سے افضل شخصیت ہوتی ہے کیا کسی نبی کو کہا ہے کہ آپ شفی، آپ شفیع ہوں گے شفارت کرنے والے ہوں گے یا کوئی اور بزرگ شفارت کرنے والے ہیں غیب کی بات اگر ہم اپنے منمانی کہتے ہیں تو اختراع اللہ ہو جاتا ہے انما حرم ربی الفواہ شما ظاہر ہما بطن اللہ تعالی نے جو عیسائیت میں چند حرام چیزوں کا ذکر کیا اس میں ایک چیز یہ بھی کہا اللہ تعالی نے وہ انتقول و اللّہ ہی مالا تالمون یہ بھی ایک بہت بڑی حرام چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو چیز نہیں جانتے اللہ تعالیٰ جو چیز نہیں بتائی اللہ کے سر اس کو تھوپو اور یہ کہو کہ نہیں یہ بزرگ اس میں یہی بات یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ بزرگ اللہ کے ہماری سفارش کریں گے حالانکہ جب ہم اللہ کا کلام دیکھتے ہیں تو اس کے خلاف پاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عقیدہ غلط رکھتے ہیں اللہ کے کی مرضی کے خلاف ہم عقیدہ رکھتے ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں پیر یا فلاں قبر والے ہماری سفارت اللہ کیا کریں گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ہو جس حالت میں بھی ہو زبردستی ہمیں اللہ تعالی سے معاف کر اللہ تعالی سے بخشوا لیں گے یہ عقیدہ اگر آپ کوئی شخص رکھتا ہے تو اللہ کے قول کے سراسر خلاف کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالی کسی کے ہاتھ میں مجبور نہیں ہے اللہ اس سمد اللہ پہ نیاز ہے ہر ایک سے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی آپ سے محبت اور اللہ سے آپ کی محبت وہ ایک درجہ ہے لیکن ایک چیز اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے عام کہ کوئی شخص بغیر میری اجازت کے سفارت نہیں کر سکتا اور سفارش بھی اگر کرے گا تو اسی شخص کی سفارش کرے گا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ ہاں اس کی سفارش آپ کر سکتے ہیں کسی کافر کی سفارت کو کوئی نبی نہیں کر سکتا یہاں تک کہ نبیوں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں کے بارے میں کلام پاٹ میں ذکر ہے کہ آپ نے سفارت کرنا چاہیے دعا کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کے بارے میں دعا کرنی چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا ایک وعدہ کر لیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنا پر دعا کرتے تھے قلم عداللہ جب اللہ تعالی نے بتا دیا حضرت ابراہیم کو تمبی کر دی تو معلوم تھا کہ عداللہ لیکن اللہ تعالی نے تمبیح کی جب یہ معلوم ہو گیا واضح طور پر کہ اللہ کے دشمن ہے تو انہوں نے تبری کر لیا دعا کرنا چھوڑ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث آئے گی صحیح روایتوں میں ہے کہ اپنے چچا کے بارے میں دعا کرتے تھے اللہ تعالی نے آپ کو ان سے منع کر دیا دعا کرنے سے جب دعا کرنے سے کافر کے بارے میں اللہ تعالی نے منع کر دیا ہے تو پھر قیامت کے دن پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اور کوئی نبی کسی کافر کی سفارت نہیں کر سکتے ہیں اسی شخص کی سفارت کر سکتے ہیں جو اسلام کے دائرے میں ہو تو اس کی صحیح ہو اور دوسری غلطیاں ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سے بڑا گناہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شفا عتیل بڑے گنا والے جو ہماری امت کے ہیں ان کے لیے میری سفارت ہے لیکن شرک کے علاوہ شرک کے بارے میں اگر کوئی سر شرک کر رہا ہے یا بدات کر رہا ہے بدات بھی اسی ضمن میں آتا ہے آپ کو یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض مبارک اللہ تعالیٰ جتنا بڑا بنائے گا میں سے لے کر کے اور شام تک اس کی لمبائی چوڑائی اور اس پہ ہزاروں گلاس ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھر کے سب کو دیں گے آپ ایک جماعت آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> کے پاس پانی پینے کے لیے فرشتے ان کو مار مار کے بھگانے لگیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ ہماری امت کے لوگ ہیں امتی امتی میری امت کے لوگ ہیں تو پہر رسول دیکھیے دہر رسول غیر نہیں جانتے نہ دنیا میں نہ آخرت میں وہی وہ جانتے ہیں جس چیز کو اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے فرشتے اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کہیں گے ان نلا تدریمہ احد وباد کا اے پیارے رسول آپ نہیں جانتے انہوں نے کیا کیا بدا ایجاد کی ماں احدس کیا کیا بڑے گنا کیے ایسے جن پہ جس, کے جس, کے جس کی وجہ سے آپ اس کے اس عاب اوثر کے مستحق نہیں ہیں پیرا رسول فرمائے گئے دوری ہو دوری ہو ان لوگوں کے لیے من احدث آبادی جس نے میرے بعد بداطیں ایجاد کی تو کہنے کا مطلب ہے کہ سفارش بھی پیرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو انہیں شخص کے بارے میں جس کے بارے میں واضح طور پر نصوص میں ہے کہ انہوں نے شرک نہ کیا ہو بدعات نہ کیے ہو اور اس کے علاوہ بڑے گناہ بڑے سے بڑے گناہ ہو پہارے رسول صلی اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفارت کا اس کا حق ہوگا واسطہ اور سفارت کا یا واسطہ جو لیتے ہیں کہتے ہیں وسیلہ بھی اسی میں آتا ہے واسطہ بھی اسی طرح زبردستی ہم کسی کو واسطہ بنائے وہ آدمی نہ قبول کریں یا جس کے پاس آپ واسطہ لے کر کے جا رہے ہیں وہ واسطہ اس کو جانتا ہی وہ شخص اس واسطے کو جانتا ہی یا ان کو اجازت ہی نہ دے تو پھر زبردستی آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ ہمارے واسطہ ہیں اس واسطے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایک اگلی بات ہے اگلی بات ہے لوگ مثالیں تو دے لیتے ہیں دنیا کی عام طور پہ کتابوں میں بھی لکھا دیکھیں گے آپ کہتے ہیں کہتے ہیں واسطہ نہیں آپ مانیں گے وسیلہ نہیں لیں گے کسی کا تو پھر چھت پر بغیر سیڑھی کے کیسے چڑھیں گے یہ تھی با اقلی بات تو ہو گئی ٹھیک ہے چھت پہ ہم سیڑھی کے بغیر نہیں چڑھ سکتے لیکن بے ادبی معاف کہ آپ نے بہت بڑی گستاخی کی اللہ تعالیٰ کو چھت سے تعبیر کیا ایک عام ایسی چیز سے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے آپ نے چھت بنا دیا اللہ تعالیٰ کو چھت پہ سیڑھی اللہ اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے خود استجب لکم مجھے پتارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اب ہم یوں کیا کوئی ایسا ہے جو پریشان حال کی دعا کو قبول کرے نہیں اللہ تعالی دعا قبول کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افطاوت المزلوم بہن نہ ہو لے نہ ہو اللہ حجاب مظلوم کی دعا سے ڈرو اللہ کے درمیان اور مظلوم کی بد دعا سے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے دیکھیے نہ کوئی سیڑھی کی ضرورت ہے نہ کسی پردہ کی ضرورت ہے تو یہ مثال آپ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک چھت کی طرح ہے کتنی بڑی بیادبی کی بات ہوئی ہاں ٹھیک ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی بات کہی ہوتی تو ہمیں آپ کو کہنے کا حق ہوتا اگر نہیں دی ہے آپ ڈھونڈھیے کلام پاک میں کہیں بھی دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپ کہیں ایسی بات ملتی ہے کہ آپ کو سیڑھی کی ضرورت ہے اگر ہے تو آپ کہیے نہیں ہے تو یہ اختراع اللہ انتقول اللہ امال تعالمون یہ بڑی سات چیزیں جو ایک ہی آیت میں ذکر کی گئی ہیں بڑی سے بڑی گنا حرام چیزیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ پر اختراباد ہے یہ اللہ پر ایک اختراع ہوا کہ ہم وسیلہ بنائیں گے تبھی اللہ تعالیٰ معاف کریں گے نہیں ہاں اگر وسیلے کا نام لے رہے ہیں آپ تو واسطہ اور وسیلہ اس معنی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے لیے ہیں کہ آپ کی اتباع کے بغیر دنیا میں کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا آخرت میں اس کی بخش ہرگز نہیں ہو سکتی ہے اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر آ رہا ہے جب پیارے رسول کا ظہور ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار جیسا کہ بعض روایتوں میں آیا انبیاء آئے ہر ایک کی امتیں رہی انہوں نے جن جس نبی کی امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا وہ لوگ اگر اس نبی کی نبی کے راستے پر عمل کرتے رہے اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا لیکن پیارے رسول کے ظہور کے بعد اب کسی کو حق نہیں کہ اپنے کو حضرت نوح کی قوم سے شمار کرے یا اپنے کو کہے کہ ہم یہودی ہیں حضرت موسا کے مرتبے ہیں یا کوئی کہے کہ ہم عیسا علیہ السلام کے ماننے والے ہیں یا کوئی کہے کہ ہم عزیر علیہ السلام کو ماننے والے ہیں نہیں تمام امبیا ان کی زندگی میں ان کی اطاعت آج تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تب واستہ صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے کیونکہ ذات جو ہے ذات کو وسیلہ بنانے کے بارے میں اللہ رب بول ہیں اس کو قبول نہیں کیا یا اس کو بیان نہیں کیا کہ آپ کی ذات جو ہے آپ کے ذریعے سے وسیلہ آپ لیں ہاں آپ کی اطاعت ہی آپ کے ہر شخص کے لیے وسیلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بن سکتا ہے کل ان کو تم تو اللہ ہو پر کبھی ہے دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ آیت میں ہے اند اند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین وہی آخری اور پسندیدہ دین ہے اللہ کے یہاں وہ غیر الاسلام دینی حقبل ہو کوئی یہودی کہے کہ ہم موس علیہ السلام نبی تو تھے تمہارے فرحان میں خود ذکر ہے ایک ہے ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تک ان کی اتباہ واجب تھی اس کے بعد کار رسول نے فرمائے بولے اوقان موسا ایگر موسا علیہ السلام بھی زندہ ہوتے ما وسیا ہو ان کو میری امت کا ایک فرد بن کر کے رہنا ہوتا یہ دیکھیے تو پھر جب نبی امت کا فرد ہوتا تو پھر اس امت کی اس نبی کی امت کا کیا واجب ہوا اس کے اوپر فرض یہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کسی یہودی نے یا کسی نصرانی نے میرے بارے میں سنا اور وہ پر ایمان نہیں لایا تو وہ قیامت کے دن اس کا کتانا جہنم ہے اس وجہ سے وسیلے کے نام کا اگر ہم کوئی چیز سمجھیں سفارش کے نام کی اگر کوئی چیز سمجھیں تو سفارت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا نیک لوگوں کی سفارت جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہوا ہے اور وسیلہ اگر کسی کو ہم بنا سکتے ہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور دین اسلام پر عمل یہ وسیلہ ہے اس کو واسطہ آپ بنائیے نجات کا کسی کی ذات کبھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی the ذات the مبارک the. کو بھی وسیلہ بنانا یہ غلط ہے کہ جیسا کہ بار بار میں نے کہا کہتے ہیں اللہ کے پلے میں کتنی بڑے یعنی گستاخی کی کا شہر ہے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے یہ دیکھیے ایسا کہتے ہیں واضح طور پر ایسا کہتے ہیں یہ لوگ اور خاص طور پہ اور خاص طور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں یا محمد اغتنی یا رسول اغسنی صاف کہتے ہیں حقیقت میں یہ شرک کہ نبی کریم صلی اللہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سفارش یا وسیلے کے, کے, کے, کے تعلق سے اگر کوئی چیز ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ وسیلہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع دین اسلام پر عمل یہ وسیلہ ہے آدمی کے لیے نجات کا اگر کسی دوسرے نبی کی اتباع کا وسیلہ لینا چاہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ نبی یہ برحق تھے لیکن وہ وسیلہ اللہ کی ہاں مقبول نہیں ہوگا سفارش کے بارے میں جیسا کہ یہاں فرمایا کہ اللہ مسل اللہ تعالیٰ فرماتے وہ عنظر اے میرے پیارے رسول عنظر بہی قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرا دیجئے جو یہ ڈرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہاں اٹھائے جائیں گے اللہ کے سامنے اٹھا کر پیش کیے جائیں گے یہ درا دیجئے ان کو لئی لہم شفیعن لئی لہم من نہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہ ان کا مددگار ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے لاہ یتقون شاید وہ تقوی اختیار کریں اس آیت میں اللہ رب العزت نے کسی ولی یا کسی سفارسی کا پورے طور پر انکار کیا ہے کوئی شخص اپنے طور پر اللہ کی مرضی کی مطلب حدیث آیت کا یہ ہوا کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے نہ دنیا میں ہو سکتا نہ آخرت میں لیکن دنیا میں اللہ تعالی نے وسائل کا کچھ راستہ چھوڑا ہے وسائل کا کچھ دخل چھوڑا ہے لیکن قیامت کے دن اللہ تعالی عام اعلان کر دیں گے جب کرسی حدل پر بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ تو ایک آواز آئے گی لمن ملک لیج آج بادشاہت آج کے دن کس کے لیے دنیا میں تھوڑی بادشاہ سے ایک ٹکڑا تو ان کو بھی مل گیا تھا ان کو بھی مل گیا, ان کو بھی, مل گیا ان کو بھی دخل تھا کہ کسی کو ماریں کسی کو تکلیف دے کسی کو ستائیں کسی کو زندہ رکھیں لیکن آج کے دن پورے طور پر بادشاہت کس کی ہے وہ کا عالم ہوگا سناٹے کا عالم ہوگا کوئی کچھ جواب نہیں دے گا پھر اللہ تعالیٰ ہی فرمائیں گے لہ الحا کے صرف اللہ کے لیے تو یہ مطلب ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں اور نہ سفارش کرنے والا ہے لیکن اس سفارش کو جو عیسائیت میں ذکر ہے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے اللہ جیسا کہ دوسری روایت میں ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی اجازت دے اور جس شخص کے بارے میں اجازت دے کی وہ فلاں کی سفارش کرے جیسا کہ آیت آتا ہے خل اللہ ہی صفا دوسری آیت میں ہے اللہ ہی کے لیے تمام سفارشیں یعنی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے چاہے تو کسی کو وہ سفارش کرنے کی اجازت نہ دیں اور چاہیں تو جس کو چاہیں اجازت دیں اور جس کو چاہیں اجازت خل اللہ ہی یعنی اللہ ہی کے ہاتھ میں اور اللہ ہی کی مرضی پر سب یہ نہ کوئی کہ نہیں اللہ کی مرضی کے خلاف پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشوا لیں گے یا لڑ جھگڑ لیں گے ایسا کہ اللہ نہ چاہیں پھر بھی ہمیں بخشوا لیں گے پیارے رسول نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ اپنی اپنی پھوپھی حضرت سبیا ہر ایک کو مخاطب کر کے کہا یا فاطمہ بنت رسول اللہ سلینی من مالی معاشی تھی فاطمہ بنت رسول میرے مال میں سے جو کچھ ہے اس کو تم مانگ سکتی ہو میں دے سکتا ہوں لا ان کی من اللہ ہے اللہ کی مرضی کے خلاف ہم تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں یہی مانا ہے وہ جب اپنی جگر رسول بھی آپ سے بغیر اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتی تو دوسرے کا سوال ہی نہیں من لدی یسماند ہو اللہ بےد نہیں کون وہ ہے جو اللہ کے یہاں اللہ کے دربار میں سفارش کرے ہاں وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے منزل لدی یشما اللہ بےد نہیں اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے آپ جانتے ہیں پہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں جب سب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے سب لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے کوئی پیٹ تک کوئی ناف تک کوئی سینے تک کوئی کوئی گلے تک گھٹ رہا ہوگا اس وقت کہیں گے کہ یہ بہت بڑی پریشانی آگے آنے والی پریشانیاں اور کچھ ہیں لیکن اس کا تصور نہیں جس پریشانی میں آدمی ہوتا ہے وہ سوچتا ہے یہی سب سے بڑی پریشانی ہے یہی سب سے بڑی پریشانی ہے اور یعنی کہتے ہیں کہ موت سے بڑھ کر کے کوئی موت آ جائے گی تو آرام ہو جائے گا زندگی میں پریشانیاں دیکھ کر کے موت مانگتے جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی سنایا تھا اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے گھبراتے ہیں تو کہتے ہیں سب سے بڑی مصیبت یہی یہ ہے مر جائیں گے تو چھٹی مل جائے گی نہیں مر کے کیا ہوگا پتا نہیں اس سے بڑا کیا تو لوگ اس وقت یہی سمجھیں گے کہ جس وقت ہم جس پریشانی میں آئے اس گرمی میں اور سورج سوانے پر سر کے اوپر آگ پھینک رہا ہوتا ہوگا تو اس وقت کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کوئی سفارش کرے کون سفارش کرے اللہ تعالیٰ ہمارا فیصلہ کر دیں اس مصیبت سے تو نجات مل جائے حضرت آزم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی کہیں گے بھائی میں نے تو غلطی کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے حضرت عیسہ حضرت موسا سب کے پاس سب ہر ایک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے لوگوں کو کہ جائیے وہی کر سکتے ہیں سفارت پھر بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں سفارش کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر آؤں گا پیارے اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے آقا و ساجدن میں سجدے میں گر پڑوں گا دیکھیے یہ گویا ایک آپ اگر اس کی تفسیر کریں تو گویا اللہ تعالی سے آجزی انکساری چاپلوسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ ریزی کی سجدہ گر جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اجازت دے آقا و ساجدن اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو کہتے ہیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تعریفیں سکھائے گا اپنے لیے جو اس وقت مجھے نہیں معلوم ہے اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی محامد کروں گا پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور کہیں گے یا محمد محمد صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھائیے آپ جو مانگے دیے جائیں گے وشفا تشفا اور آپ سفارت کریں آپ کی سفارت قبول کی جائے گی دیکھیے بغیر اجازت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے اجازت سے پہلے آپ نے آجزی عبودیت اور بندگی کو پیش کیا سجدہ کر کے سجدہ ریز ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سفارت کے لیے مانگی پھر اللہ تعالیٰ جب راضی ہوں گے تب سفارت کی اجازت دیں گے اللہ بے نہیں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص بارہ نہیں کر سکتا کم مملک انفسما تی لا شفات ہم سیاح آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں اللہ کے مقربین ہیں اللہ کے مقرب فرشتے بھی ہیں لیکن لا شفاۃ ہم سیاح ان کی سفارش کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی اللہ ہاں اس وقت فائدہ پہنچا سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اجازت دے لے مئی یہ اللہ ایاض آیت کلام پاک کی واضح ہے ولاخیسر <الْقرآن> اگر کوئی شخص معمولی عربی بھی سمجھتا ہے تو ان عام الفاظ کو واضح طور پر سمجھا ہے دیکھیے آپ سنیں کم من ملک انفسم ملک فرشتہ آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں لات اگنی صفاۃ ان کی سفارت کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی إللا, إللا ایلی ایلی. اللہ اللہ کی جیسے آپ بولتے ہیں وہ تو من بعد ائیاضم اللہ ہاں اس وقت فائدہ پہنچا سکتی ہے ان کی شفارس. جب اللہ تعالیٰ اجازت دے دے لیمن یشا ہو جس شخص کے لیے سفارت کرنے کا یا جس کو سفارت کرنے کی اجازت دے اس سے سرے منہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے اگر کسی کو اجازت ہے کہ سفارش کریں کسی شخص ایک آدمی کے لیے تو دوسرے تیسرے آدمی کی سفارش نہیں کر سکتے ہیں دیکھیے اتنی پابندی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمائی ہے اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وسیلہ پکڑیں گے اور قیامت کے دن یہ پیر عبد القادر یا جتنے اولیاء ہیں جن کو قبروں پر جا کر کے سجدہ کیا جاتا ہے یہ لوگ ہماری بخش کروا دیں گے سبحان اللہ دستگیر اور دوسرے احمد اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی جنت میں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے لوگ نیک لوگ تھے ان کے بارے میں کہنا کہ یہ لوگ غلط تھے یہ غلط ہے لیکن اس کی مثال یہی سمجھیے یہ جیسے کہ کوئی پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو چھوڑ کر کے ان کی پیر رسول کو سجدہ کرنے لگے اور پیرا رسول کو کی پوجا کرنے لگے یہ ہے وہ لوگ نیک تھے ان کی حیات دیکھیے ان کی زندگی دیکھیے تو حقیقت میں یہ لوگ اکثر اب بعد میں جو لوگ آئے ہیں بہت سے ایسی روزانہ تو قبریں بنتی رہتی ہیں روزانہ نئے نئے کبے بنتے ہیں لیکن پرانی تاریخوں میں دیکھیے شیخ ادقاد جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جن کی جگہ جگہ پر قبریں بغداد سے کوئی ان کی خبر تو اصل بغداد میں ہے بغداد سے کوئی ایک منٹ لے جا کر کے انڈیا کے آخری بار سرحد نیپال کے سرحد پر بھی وہاں پڑی ہوئی ہے اس میں کہتے ہیں کہ یہ کیٹ کر کے کسی ہندو نے رکھ دیا اور وہ اب وہاں باقاعدہ میلے اور ٹھیلے اور سب کچھ ہوتے ہیں ہوتا باقاعدہ سالانہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرانے جو بزرگ ہیں شیخ القادر جیلانی ہیں یا حجویری ہیں ان لوگوں کی زندگی صحیح رہی ہے اور ان لوگوں کو زندگی بھر انہوں نے توحید ہی کی تبلیغی لیکن ان کو بدلہ لوگوں نے ایسے ہی دیا کہ تم توحید کی تبلیغ دیتے تھے ہم تمہاری ہی پوجا کریں گے یہی ہوا حقیقت میں فل شفاۃ الجماوات اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پلید اللہ تم نہیں ایک میں نہیں دو میں نہیں کئی دسیوں آیت ہیں جس میں اس باب کو اس موضوع کو اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرایا ہے لاہم تاخلون تاکہ لوگ اس کو سمجھیں پلید اللہ جہم تم اللہ کون اختارا دہرا جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے علاوہ ہماری مدد کر سکتے ہیں لا امل کون ذرہ ایک چیونٹی ذرہ اصل میں عربی میں جو ہم لوگ تو ذرہ بولتے ہیں ذرہ ایک تنکے کو اصل ذرہ جو کہتے ہیں وہ تنکا نہیں بلکہ یہ چونٹی کے بارے میں ایک چونٹی برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے وہ لائے امل کن امسکار ذرا اس سماوات زمین آسمانوں میں آسمانوں یا زمین میں چونٹی برابر کی چیز کے مالک نہیں ہیں وما اللہ ہما منشرق اور نہ زمینوں اور آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے ایک آدمی فائدہ پہنچا سکتا ہے کسی چیز کا مالک ہو آپ کسی سے مانگتے ہیں کہ دس ہزار دس روپئے پندرہ قرض دے دو اس کا مالک دے سکتا ہے لیکن جو شخص مالک ہی نہ ہو وہ کیسے دے سکتا ہے اس کمپنی میں ہمارا کام لگا دو اس کمپنی کے آپ شریک بھی نہیں ہیں تیسرا آدمی چوتھا آدمی سفارت تو کر سکتے ہیں لیکن چاہے نہ چاہے لیکن اگر شریک ہے آپ تو آپ کچھ اس کے لیے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک چونٹی کے برابر کے بھی مالک نہیں اور نہ زمین و آسمان ان کی کوئی شراکت ہے امالحم فی ہم شرک وما الحم من, من ہم منظہر نہ وہ اللہ کے مددگار ہیں ان چیزوں میں ادنا مددگار بھی نہیں ہے یہ ایسی چیزیں ہوتی جن کی جس جن صورتوں میں آدمی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ کسی چیز کے مالک بھی نہیں اور نہ زمین آسمان کی کسی چیز میں شریک ہے اللہ تعالیٰ کے اور نہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بے نیازی ہوا چاہے تو کسی کا دباؤ تو کسی کے اوپر نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو قبول کرے اللہ تعالیٰ چاہے تو رد کرے والم خوش شفاق اس وجہ سے کسی کی سفارت اللہ کے یہاں نفع نہیں دے گی اللہ علی منحصنہ ہاں اسی شخص کی سفارت اللہ کے ہاں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اگر قبول کرے اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا کہ ہاں تم سفارت کرو یا جس کے بارے میں کہے گا کہ تم سفارت کرو اور فلا کے بارے میں سفارت کرو اور اس کے بارے میں یہ بات واضح ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارت کریں گے آپ کو بڑی سفارت چھوٹی سفارت سب کا اللہ تعالیٰ حق دے گا اس کے علاوہ امت کے صالحین یہ بھی پیرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے کی امت رسول کی نیک لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ سفارت کا حق دے گا لیکن انہیں حدود میں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیے ہوں اگر شریک نہیں کیا ہے تو معاملہ آسان ہے اگر شریک کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ان کے بارے میں سفارت کی اجازت ملے گی اور نہ کسی ولی یا کسی بزرگ یا کسی صالح آدمی کے کو حق ہوگا کہ کسی کے بارے میں سفارت کرے لنف شفات علیہ ال یہاں ہاں یہ بات آپ نے اچھی پوچھی کہتے ہیں کہ لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ حافظ قرآن جو ہیں وہ اپنے خاندان یا اپنے پریوار کے ستر آدمیوں کی سفارش کریں گے یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے البتہ عام روایتوں سے یہ معلوم ہے ہوتا ہے کہ ماں باپ کو بچے کے حفظ قرآن کا اجر ملے گا بچ والدین کو اسی طرح وہ روایت جو آتی ہے کہ جس کسی بچے نے کلام پاک پڑھ لیا کل بھی سوالدہ ہوتا جنی عمل قیامتی اس کے والدین کو اس بچے کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے البتہ یہ کہ ایک ایک لفظ جو پڑھے گا بچہ اس کا اجر اسی طرح والدین کو بھی ملے گا کیونکہ وہ اس کو انہوں نے پڑھایا اور وہ سبب بنے نیک کام کا اور یہ عام قاعدہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی چیز کا ایجاد کیا جس نے کوئی نیک کام کیا اس کا عجر اس کو بھی ملے گا اور اس شخص کو بھی ملے گا جو, جو اس پر عمل کرے یہ علما کا استدال ہے البتہ یہ حدیثیں جو ذکر کی جاتی ہیں یہ پیارے رسول سے صحیح سرحد سے ثابت نہیں ہے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ دے دے لیکن اس لفظ کے ساتھ روایت صحیح نہیں ہے عباس نف اللہ عماء اللہ مشرقین یہاں رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فقرہ نقل کیا ہے مصنف نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت, میں اس, آیت میں اس آیت میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ ہر ان اس ذات کی ہر اس چیز کی نفی کی انکار کیا ہے جس سے مشرقین لوگ اپنا تعلق رکھتے ہیں عبادت کا فنفہ لگئی رہی ملک اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے انکار کیا ہے کہ کسی کے لیے کوئی ملکیت نہیں اور نہ اس ملکیت میں تھوڑا بہت بھی ان کا حصہ نہیں او یقون آؤ نلّہ یا اللہ کے وہ مددگار بھی نہیں ہے اور لم یب کا اللہ شفا نہ وہ مددگار ہے نہ شریک ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف سفارش کا ایک مسئلہ رہ گیا ہے جیسے کوئی آدمی کسی آدمی کے پاس جائے اور التجا کرے کہ بھائی ایک بات مان لیجیے آپ یہ اس شخص کے لیے یہ کام کر یہ بھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا سفارت کے بارے میں لا تنفع الا لمن اللہ رب اسی کے لیے مفید ہوگی جس کو سفارت حق اللہ دے اور جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دے وہ لا یشخون اللہ علیہ سفارسی جن کو اجازت ملے گی سفارش کی لا یشخون وہ سفارش نہیں کریں گے ہاں صرف اس شخص کی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ راضی ہو اور یہ کہے کہ ہاں فلاں کی سفارت تم کر سکتے ہو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا ایک سفارسی کی تکریم اور تعظیم میں ایک اجازت دی ہے ورنہ اللہ پر کسی کا دباؤ تو نہیں ہے اور یہ بھی چاہے اللہ تعالیٰ بغیر سفارش کے لوگوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن چونکہ لوگ ایک تمنا رکھتے ہیں کسی آدمی جیسا کہ آیا ہے کہ قیامت کے دن ڈوبتے کو تن کا سہارا تو مشہور ہی ہے آدمی کا حساب ہوگا ایک کمی گناہ اور نیکیاں اس کے گنا اور اس کی نیکیاں دونوں برابر ہونے کے قریب رہیں گی صرف ایک نیکی اگر ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جائے گا ترازو ایک دم برابر ہے جائے گا ڈھونڈے گا یومر ہی اوم ہی وا بھی اسا ہی بنی قیامت کے دن جائے گا ڈھونڈے گا کہ ایک نے کی دے دو اپنے باپ سے کہے گا اپنے بیٹے سے کہے گا اپنی ماں سے کہے گا اپنے تمام رشتے سے کہے گا لیکن کہیں گے سب کہیں گے نفسی نفسی مجھے کچھ ضرورت ہے دیکھیے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ حالت ہوگی کہ ہر ایک ایک دوسرے سے بھاگنے لگے گا کوئی کسی کا سننے والا نہیں ہے اس وجہ سے جو جس سفارش کی لوگ تمنا رکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ اپنی رحمت سے کھول دیا ہے کہ کوئی سفارش کرے معاف کر دے گا ورنہ اللہ تعالی نے اپنے کو کسی کے ذریعے مجبور نہیں کیا ہے یا کسی